الحمد لله وكفا والصلاة السلام على عباده الذين اصطفا أما بعد فعوذ بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُمْتَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى وقال تعالى قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَامٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني عامین اقبال العالمین سورہ القصص میں حضرت موسا علیہ السلام جب مصر سے فرار ہو کر جاتے ہیں مدین کی بستی میں اور آپ کی ملاقات مدین کے کنو پر دو خواتین سے ہوتی عورت کا مقام جو ہمارا پچھلے درس کا موضوع تھا اس میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے اس سے چند مسائل اخذ ہوتے ہیں، واقع حضرت موسیٰ علیہ سلام وہاں جب تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے اور پانی پلا رہے ہیں یہ تو معمول تھا ہر جگہ ایسا ہوتا ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ دو عورتیں بھی کھڑی اب یہ اوپری بات ہے اس کا رواج نہیں یہ کلچر نہیں تھا ان لہذا بڑے تعجب سے ان سے پوچھا ماں خطبا واٹس رانگ ود یو آپ کو کیا ہوا آپ کدھر نکل آئی ہیں یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے یہ آپ کا جاب نہیں ہے کوئی انہونی ہوئی ہے تو پہلی بات یہ کہ حضرت علیہ سلام کا سوال یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ صرف مصر کی بات نہیں بلکہ وہ جو پورا ایرا تھا وہ جو پوری جنریشن تھی وہ اس وقت کا پورا کلچر تھا اس میں کہیں عورت کا جاب یہ نہیں تھا لہذا انہوں نے تجب سے پوچھا با کو کم کالا کا لا نسطی حت یوس در انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں پلا سکتی جب تک یہ چروائے یہاں سے روانہ نہ ہو جائیں یہ عورت کی فیلڈ بیان کی گئی وہ ان میں گھل مل نہیں گئیں کہ چلو مجبوری سے آئی گئیں ہیں اس لیے کہا گا کہ اگر بندے کا روزہ بھائی دے رہ بھی جائے کسی وجہ سے ٹوٹ بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں سارا دن گنے چوستا رہے امساک روزے کے احترام میں نہیں کھانا ہے روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ بھی گیا ہے تو روزہ نہیں امساک رکھنا پر وہ دکھا تمہیں روزے کا دے دے وہ تمہاری مجبوری تھی تو انہوں نے کہا مجبوری سے آ تو گئی ہیں ویسے بھی نہیں ان کا لا نسقی ہم نہیں پلا سکتے انہیں اپنا دائرہ کار پتا ہے کہ اگر مجبوری بھی ہے تو یہاں تک مرد فارغ ہو جائے تو اس کے بعد ہم جب اکیلی ہوں گی تو پھر ہم یہ کام کریں یہ ان کا دائرہ کار ہے کہ عورت اگر مجبوراً اسے کام کرنا بھی پڑ جائے تو اپنے دائرے کے اندر رہ کے مرد بننے کی کوشش نہ کرے وہ عورت ہے آفٹر اب اس کا جواز کیا ہے وہ ابونا شیخ ان کبیر یہ وہ اضطرار ہے یہ وہ ریزن ہے یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے انہیں آنا پڑا ہے پانی پلانے کا وہ ابونا شیخ ان یہ اس کا سبب ہے ایکسکیوز ہے ہمارا باپ شیخن ہے ایک تو بوڑھا ہے اور ایک ہے شیخ ان بہت زیادہ بوڑھا ہے وہ یہ کام نہیں کر اب اگلی بات ہے جس سے سوسائٹی کے فرائض واضح ہوتے ہیں فاساکہ اللہ ہوما نے ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا یہ سوسائٹی کا کام اگر عورت مجبور ہو گئی ہے حالتیں اس میں ہے تو سوسائٹی وہ سسٹم وہ نظام حکومت بیت المال ان کی کفالت کرے تاکہ وہ لوگ میں نہ جائے وہ موسا جو تھے وہ ایک نظام کے نمائندہ ہے وہ جو کام ایک موسا کا ہے وہ ایک نظام کا کام فسا کالا یہ سوسائٹی کی ڈیوٹی ہے اگر نظام ایسا نہیں ہے محلے والوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کوئی عورت اگر مجبور ہو گئی ہے تو سو سو پچاس پچاس اکٹھے کر کے کسی طریقے سے اس عورت کی گھر بیٹھے کفالت اس کے بعد یا آباد استاجر ہو یہ اس چیز کا جواز ہے کہ جب موقع ملے تو عورت کو پلٹ کے فورن اپنے مستقر پہ آنا چاہیے یعنی عورت کو ایک ضرورت ہے اس کی وجہ سے اگر وہ گئی ہے میدان میں تو اگر اسے موقع ملتا پلٹ کے آنے کا تو اسے پہلی فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یعنی وہ بچیاں گئی ہیں ایک بندہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پردیسی ہے تو بچی نے فوراً ابا کے سامنے تجویز رکھی ہے کہ ابا ہم یہ کام روز نہیں کر سکتی ہیں اس تاجر ہو آپ اس آدمی کو مزدوری پہ رکھ لیں ایک مزدور رکھ لیں آپ تو یہ عورت کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی اس کو اون کرتا ہے اور کہتا جی میں آپ کو اسپانسر کروں گا تو آپ وہ یہ نہ سوچے کہ چلو اس والا میں خرچہ چلا لوں گی اور اپنی نوکری والا بچا لوں گی آپ کے فوراً اپنے مستقر پہ اگر اسے کوئی سہارا دیتا ہے اگر اسے کوئی موقع ملتا ہے تو اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں نے اس موقع سے فوراً فائدہ اٹھایا اور اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا اور ایک پانی پلانے والے کو ارینج کر لیو اس سلسلے میں ہمیں سب سے زیادہ یورپ نے گمراہ کیا ہے کہ عورت کو آخر اپنی فیلڈ سے باہر آنے کی ضرورت کیا پڑی ان کے یہاں جب جنگ عظیم ہوئی یکے بعد دیگرے دو جنگیں ہوئی ملینز کی تعداد میں لوگ مارے اور باقی جو ہے وہ برتی ہو گئے فوج میں اب برطانیہ کا ایک فوجی پولینڈ میں لڑ رہا ہے کوئی پتہ نہیں واپس آنا ہے نہیں آنا کوئی خط کا بندوبست نہیں ہے کوئی موبائل نہیں ہے کوئی فون نہیں ہے نکل گئے اب جنگ ختم ہوگی تو دیکھا جائے گا کون بجتا ہے اکمی میں کارخانے خالی ہو گئے یورپ مرد سارے جنگ پر چلے گئے جنہوں نے اس جنگ عظیم کی فلمیں دیکھی ہیں انہیں پتا ہے کہ اس میں انسانوں کی کیا صورت حال یعنی حالت یہ تھی کہ گدوں نے گوشت کا چھوڑ دیا تھا انسان اب ان کارخانوں کو چلانے کے لیے یورپ کی یہ ضرورت تھی کہ آلٹرنیٹ کے طور پر وہ عورت کو میدان میں لے کے جنگ عظیم سے پہلے یورپ نے عورت کا باہر کام کرنے کا رواج نہیں تھا جنہوں نے پرانی فلمیں انگریزی دیکھی انہیں پتا کہ فل میکسی پہنتی تھی ان کی عورتیں سر پہ اسکاف باندھ کے رکھتی تھی ان کی اور گھر کے وہ جو ہے وہ بندوبست کرتی تھی جانوروں کا ہو گیا کوئی گھر کے باغیچے میں کام ہو گیا آفسز میں جواب کرنا رواج نہیں تھا یورپ کے اندر بھی نہیں تھا یورپ اپنے کارخانے چلانے کے لیے یہاں تک اسلح کے کارخانوں میں عورتیں کام کرتی اسے اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے عورت کے ذریعے کام لینا پڑا اور اپنی اس صنف کو میدان میں لے کے آنا پڑا لیکن یہ حالتیں اس طرار تھی جس کو بعد میں عادت بنا دی ہے حقوق کا نام دے دیا یعنی اگر آپ کے سینٹرل اے سی کے یا پیکج یونٹ کے دو کمپریسر ہیں بائی دا وے ایک اڑ گیا ہے تو ایک پر لوڈ ایک ہفتے دو ہفتے کے لیے ڈالا جا سکتا ہے لیکن عادت نہیں بنائی جا سکتی فورن ارینج کرو دوسرے اب یورک کا ایک کمپریسر تو اڑ گیا تھا لہذا انہوں نے ایک بار ہی کام چلانا شروع کر دیا لوڈ ہی ڈال دیا جو حالتیں اس تھی جو ایمرجنسی تھی اس کو انہوں نے رواج قانون اور رائٹ بنا لی یہ تو ایک وجہ ہوئی اب ان کے یہاں یہ وجہ ہو سکتی ہے ہمارے یہاں یہ فیشن بن گیا ان کی ضرورت تھی ہمارا فیشن اب مدرس دے جو ہوتا ہے عید العموما ان کے یہاں کہتے ہیں ممتا کی عید وہ اس لیے مناتے ہیں کہ کم از کم سال میں ایک دن تو اپنی ماں کو بچہ یاد کر لینا وہ تو کے اولڈ ہاؤسز میں اس نے ماں کو چھوڑ دیا وا. لہٰذا انہوں نے ایک دن رکھا ہے کہ کم از کم اس دن بندہ اپنے آپ کو فارغ کر کے جائے اس ان گھروں میں اولڈ ہاؤسز میں ہاسپٹل کے اندر جا کے ماں کے پاس بیٹھے وہ بھی اپنے بچے کا چہرہ دیکھ لے ایک دن انہوں نے اس کے لیے اسپیئر کی یہ پوری سال کی ان کی کزائی عمری تھی سال کی کزا ایک دن یہ رواج پڑ گیا ان کے فلاں دن منانا ہے فلاں دن منانا. اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں اب وہ تو منائے اس کو اس لیے کہ وہ بھول گئے اپنی ماں کو لیکن ہمارے یہاں جہاں بچہ جاتا بھی ہے تو ماں کا ہاتھ چومتے دعائیں لے کے جاتا اور گھر واپس آتا تو سب سے پہلے ماں کے سامنے سر رکھتا ہے یہاں وہ عید منانے کی کیا ضرورت ہے جس کی قضاء ہوئی ہے وہ قضاء پڑے جس کی کزائی نہیں ہوئی وہ پڑے گے. تو جو ضرورتیں تھیں ان کی اپنی ضرورت کے لیے میدان میں لے کے آئے ہم نے ان کے فیشن میں اس کو اپنا لیا اب انہوں نے حقوق عورت کو کیا دینے تھے جن کے یہاں عورت سے اس کا نام چھین لیا جاتا ہے آج وہ مس پلان ہوتی ہے اور اگلے دن وہ مسز پلان ہو جاتی ہے اس کا اپنا نام کوئی نہیں آ جنہوں جن نے نام چھین لیا ان انہوں نے حقوق کیا دینے سراب ہے سراب جس کے پیچھے عورت کی یورپ کی بھاگ رہی ہمارے یہاں شرن عورت کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہی لگے گا جس طرح بچے کے ساتھ اس کا باپ کا نام لگتا ہے اندازہ کرنے آپ کے سب سے زیادہ ایک عورت کے لیے اعزاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا اس سے بڑا شرف کسی اور عورت کے لیے ہے یا وہ نبی کی ماں ہو یا نبی کی بیوی ہو یا نبی کی بیٹی ہو اس سے بڑا کسی کے لیے اعزاز تو نہیں اس کے باوجود کہیں بھی مسز محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مادام محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس کے لیے عائشہ تو بنتے بھی بکر ہے حفصہ تو بنت عمر ہے زینب بنتے جاہ نبی کی بیوی ہو کر بھی عورت سے اس کا نام نہیں چھینا گیا اس کو باپ کے ساتھ منسوب کیا گیا فیملی نام کو دیا اور کیا چاہتی ہے عورت اس کے بعد اللہ تعالی نے سورے لیل کے اندر وقت کی دو نوع کی قسم کھائی اور اس سے جو بات واضح کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے تمہیدن سن لیجئے کہ زمن جو ہے وہ جنسن واحد از جنس جنسن واحد ٹائم جو ہے وہ ایک ہی جنس ہے ہوا مشتمل ان <نوعِن> اعلی لیکن اس کی ن دو ہیں جن سے ایک ہے ٹائم کی وقت کی اس کی ن دو ہیں رات اور دن یہ دو نو ہے رات ایک قسم ہے اس میں اس کا کام ہے رات کی ڈیوٹی اپنی ہے اور دن کی ڈیوٹی اپنی ان کے کام ان کی نو کے اعتبار سے بانٹے گئے ہیں ان کی جنس ایک مرد اور عورت بحیثیت جنس ایک الانسان کی حیثیت سے مرد اور عورت ایک الانسان انسان یشتم نوعین آئین انسان دو انواع پر مشتمل ہے الرجل والمرا میل اور فی میل جیسے ٹائم دو انوا پر مشتمل ہے رات اور دن دن اور رات اب اس میں دن کا اپنا کام ہے رات کا اپنا کام دن کی اپنی اہمیت ہے رات کی اپنی اہمیت نہ سدا دن رہے تو کائنات رہ سکتی ہے نہ سدا رات رہے تو کائنات رہ سکتی ہے آپ کو پتا ہے دن کو سورج کی روشنی ہوتی ہے اکسیجن بنتی ہے پانی سے ہائیڈروجن سے اکسیجن کو الگ کیا جاتا ہے فوٹوسائنتس کے مطابق رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں پودے وہ ان کی خوراک اسی لیے دن کو پودے کے نیچنا, نیچے بیٹھنا صحت مند ہے اس لیے کہ وہ آکسیجن خارج کر رہا ہوتا رات کو پودے کے نیچے چار پائی بچار کے سونا نقصان دے اس لیے کہ اس وقت ویکیوم کی طرح کھینچ کے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اکٹھی کر رہا ہوتا اور وہ لے رہا ہوتا اسی طریقے سے رات کا سکون تاکہ دن کے لیے آدمی دوبارہ ری چارج ہو جائے پھر دن میں جو رزق کے وسائل ہیں اسی طرح سورج کی روشنی سے بادلوں کا اٹھنا بہت سارے کام ہیں اب ان میں کوئی بھی اہم اور غیر اہم نہیں بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں رات اور دن دن اپنا کام کرتا ہے اور اگلے کام کے لیے شفٹ بدلی ہوتی ہے اور کام رات کو سونپ دیتا ہے اور رات اپنا کام کرتی ہے اور صبح ہوتے ہوتے جو ہے وہ اگلا شفٹ بدلی ہوتی ہے اور رات دن کو سونپ دیتی سورج اپنا کام کرتا ہے چاند اپنا کام کرتا ہے لشم سو یم بگی لہا انترے کل کا مارا وہ کو نہار رات کبھی بھی دن کو کام اس کا مکمل ہونے سے پہلے پہلے فارغ نہیں کر سکتی کہ تم جاؤ اب میں تمہاری جگہ آ گئی ہوں نہیں. کل فی فالتی اس بہول ہر ایک اپنے آربٹ میں کام کر اپنے دائرے کے اندر کام کر. اور اس دائرے کے اندر اس کا کام رات کا کام اپنی اہمیت رکھتا ہے وہ کام دن نہیں کر سکتا اور دن جو کام کرتا ہے وہ رات نہیں کر سکتا ان دونوں کے کام کے کمبینیشن سے کائنات چلتی ہے اسی طرح مرد جو کام کرتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں رکھی گئی اور جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتی اس کے اندر اس کی صلاحیت نہیں رکھی گئی اپنے اپنے مقام پر دونوں اہم ہیں دونوں اللہ کے مقصد و ارادے کی تکمیل کرتے ارشا فرمایا و لئی لزا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھتا ہے اور قسم ہے اس حکمت کی جس کے تحت میل اور فی میل کو پیدا کیا گیا وہ لئی لزا یکشا و نہار وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ گا کا سَعْيَكُمْ ان تمہاری سعی تمہاری ایفرٹس مختلف یور ایفرٹس اینڈ ڈیڈس آر ڈائیورس رات کا اپنا کام ہے دن کا اپنا کام ہے میل کا اپنا کام ہے فیمل کا اپنا کام ہے۔ یہ کسی کے اہم یا غیر اہم ہونے والی بات نہیں ہے مرد اتنا اہم نہیں ہے کہ بغیر عورت کے بچے پیدا کر لیں نہ عورت مرد سے مستغنی ہو سکتی دونوں ایک نوٹ کے دو حصے کر لیں آپ درمیان سے کینچی چلا لیں زوج کیا کہتے ہیں جوڑا پیر دو ٹکڑے کر دیے نا انسان کے ال انسان یشتم اللہ نوائن انسان دو ٹکڑوں پر مشتمل ہے ارجر آپ میل اور فیمل آپ سو یا پانچ سو کے نوٹ کے یا ہزار کے نوٹ کو درمیان سے کینچی دیں اب یہ دو جڑیں گے تو نوٹ چلے گا نا اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پھنے خان بنے رہے ہیں ایک ہے جی میں بڑا اہم ہوں میرے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دوسرا کہا جی میں بڑا پھنے خان ہوں میرے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اکیلا میں ہی ہزار کا کام کر سکتا ہوں تو ایسا ہوگا اس ہزار کے کوئی پچاس روپے بھی نہیں دیتا جس کے دو ٹکڑے ہوئے ہوئے ہوں یہی حال ہاں وہ عورت جو مرد کے بغیر یہ سمجھتی ہے کہ میں سلف سفیشینٹ ہوں اس کی قیمت کچھ بھی نہیں اور وہ مرد جو یہ سمجھتا کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں وہ اللہ کی حکمت پر اعتراض کرتا ہے اس لیے ارشاد میں اولاد اختلو اولاد اپنی اولاد کو قتل مت کرو اب اولاد میں میل اور فیمیل دونوں شامل یہ نہیں فرمایا میں اپنی اولاد کو قتل مت کرو اس لیے کہ بیٹیوں کا قتل کرنا اصل میں بیٹوں کو بھی قتل کرنا ہے بیٹیاں سارے قتل کر دو گے تو جو بیٹے ہیں ان کو بہانا ہے کہ کوئی نہیں بہانا کہاں سے لاؤ گے مریخ سے ایلز آئیں گے جن سے شادی کرنی ہے تو جب شادی نہیں ہوگی تو بچہ مر گیا سروائو کس سے کرتا اولاد کے ذریعے سروائو کرتا ہے نا انسان سروائڈ بائی ٹو سنز اینڈ ون ڈاٹر بچ گیا ہے مر گیا ہے پر بچ گیا ہے دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے ذریعے تو اگر وہ نہ ہوں تو مر گیا نا تو یہ تم اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر رہے ہو یہ جین ضرورت ہے کائنات کا نظام چلانے کے جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس حکمت کی قسم اللہ نے کھائی ہے جس حکمت کے تحت اس نے میل اور فی میل کو پیدا کیا ہے اور مثال رات اور دن کی دی ہے تمہارے سامنے نہ سدا رات رہ سکتی ہے نہ سدا دن رہ سکتا جس طرح یہ فیزیکل یونیورس جو ہے یہ رات اور دن کے بغیر نہیں رہ سکتے سدا دن رہ تو بھی تباہ ہو صدا رات رہے تو بھی برباد ہو جاؤ تو رات اور دن اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو کائنات کی گاڑی چل رہی ہے اسی طریقے سے مرد اور عورت اپنے اپنے آربٹ کے اندر اپنی اپنی فیلڈ کے اندر اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کام کرتے رہیں تو معاشرہ تو سوسائٹی سموتھلی کام کرے گی تو وہ اپنی روٹین کے مطابق کام کرے گی اگر ایک ادھر چلا جائے دوسرا ادھر چلا جائے تو گڑبڑ اسی سلسلے میں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کی جاتی ہے جس پہ کافی اعتراض بھی ہوتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے ناقص الدین بھی ہے یہ کیسی کیسی عقل مند عورتیں ہیں وہ فلاں رانی تھی وہ فلاں رانی تھی وہ پورا نظام چلا رہی تھی وہ چاند رانی تھی وہ چاند بی بی تھی وہ فلاں کرتے پروردگار قانون کی بات کرتا ہے ایکسپشن کی بات نہیں کرتا وہ کہتا الحمدال ہوا آئی نہیں ہم نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی اندھا اٹھ کے کھڑا ہو جائے میرا کیا بنایا ہے اعتراض والی بات کے نہیں وہ لسان شفاتین گنگاٹ کے کھڑا ہو جائے مجھے بولنے کی طاقت کہاں دی ہے یہ ایکسپشنل کیسز ہیں بات میجورٹی کی ہو رہی ہے اس میں جو نقص کی بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے یہاں جس کو نقص کہتے ہیں ناقص الاکل عربی میں اس طرح سے نہیں ایک تو یہ بھی مسئلہ ہوتا عربی میں ذلہ یا ذلہ ہوتا ہے کمزور کے لیے کام پر ہے ٹریولنگ جو اس کے لیے ازلح اور ذلہ کی بات ہوتی ہے. تم کمزور ہمارے یہاں جس کو ذلیل کہتے ہیں وہ اور ذلیل ہے عربی میں اس کو مہین کہتے ہیں. الفاظ وہی ذلیل والے ہیں زبان عربی ہے اس عربی ہے لیکن اس کے جو ترجمہ ہماری زبان میں ذلیل کا ہوتا ہے وہ اور ہے پھلا بڑا ذلیل انسان ہے اب اس کی عادات و اتوار کی خصت اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے اس کی فزیکل کمزوری مراد نہیں ہوتی جبکہ عرب کے اندر فرمایا عزتن الزل المنینا عزترین مومنوں کے سامنے یہ بڑے ذلیل ہوتے ہیں اور کافروں کے سامنے بڑے عزیز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب مومن کا مومن سے سامنا ہو جائے تو بڑا کمزور اور نرم دل بن جاتا ہے سن کے بھی برداشت کر لیتا کوئی بات اور جب کافر کے سامنے ہوتا ہے تو پھر عزتم پھر بڑا تند خوب بڑا روڈ اور بڑی سختی کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے جسے اقبال نے کہا کہ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اب ہمارا معاملہ یہ کہ ہم آپس میں تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں اور دوسروں کے ہم پہنچ آٹتے ہیں ٹارمنٹ جاری کی تھا معاملہ الٹ ہو گیا اسی طرح فرمایا والا کا داثرا کو ملا بادر تم اضل اللہ. اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے جبکہ تم ذلیل نہیں تھے ازلہ کا مطلب کیا ہوا بہت کمزور اسی طرح جو ناقص العقل ہے نقص کیا ہے عورت کے اندر پروردگار نے مامتا کا جذبہ پوٹ پوٹ کے بھرا ہو اس کے اندر اس کی عاطفت غالب ہے اب جو چیز اب یہ ضروری تھی بچے کو پالنا ہے نو مہینے اٹھانا ہے اس کے بعد دو سال خون ہے اس کو اپنا اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو برداشت کرنا ہے اس کے لیے آتفت جو تھی اس کو اللہ نے غالب کر دیا اس کے اندر اس لیے تو اس کا جاب اس چیز کا متقاضی تھا اس کی ضرورت تھی وہ آتفت آپ دیکھتے ہیں یہاں سے لوگ چھٹی جاتے ہیں گھبرائے وہ سال دو سال کے بعد بچوں سے گھبرائے وہ بڑے لیکن دو چار پانچ سات دن کے بعد بچوں کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے پھر ابا جان جناب اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں دیوار کے ساتھ وہ پیار سارا ختم ہو جاتا وہ اس کا عادی نہیں وہ زیادہ چن چن برداشت نہیں کر سکتا ماں جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتی رہتی ہے وہ لگا ہوا ہے وہ کپڑے سی رہی ہے آٹا گوند رہی ہے بچہ نون نون نو نون کر رہا ہے باپ جو ہے وہ دو منٹ برداشت نہیں کر سکتا اس کا منہ بند کرا نہیں اٹھا کے پھینکے لگاؤں بار میں وہ جو آوات وہ جو اس کی ممتا ہے وہ جو اس کا محبت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے وہ اس کی فیلڈ کے اندر تو اس کی کوالیفکیشن ہے لیکن وہی چیز فیلڈ سے باہر اس کی ڈسکوالیفکیشن اس کی رائے میں ہمیشہ محبت غالب رہے گی وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا جب بھی فیصلہ کرے گی تو وہ محبت سے مغلوب ہو کے کرے گی یہ اس کا نقص ہے اس کی فیلڈ کے اندر وہ اس کی خوبی تھی وہ مرد کا نقش ہے بچے پالنے میں مرد ناقص العقل سلاقل ہے یعنی وہ اس کے اندر وہ اباطف نہیں ہیں جو ایک بچے کو پالنے کے لیے ضروری ہیں وہ چڑیا میں ہوتے ہیں چڑے میں نہیں ہوتے وہ منہ سے نکال کے کھلاتی ہے اسی طرح ماں رات کو اٹھتی ہے بچے کی پی بدلی کرو رات کو پتا چلتا بچہ بچہ ہے اٹھ کے اسے بنا کے کچھ کھلاتی ہے باپ یہ کام کر سکتا نہیں وہ کہتا ڈسٹرب مرد تو فون بھی آف کر کے سوتا اب مرد کی جو ہے وہ ناقص العقل ہے بچے پالنے میں عورت بچے پالنے میں تو کامل العقل ہے اس لیے کہ اس کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا پوٹینشل اس کے اندر رکھا لیکن وہی غلب ہے محبت جب دوسری فیلڈ میں جائے گا تو ڈسکوالیفکیشن بن جائے یہ ہے ناقص العقل کہ اس کے اندر ایک پہلو غالب ہے دونوں بیلنس نہیں ہیں محبت کا پہلو غالب ہے اس پر لہٰذا آپ دیکھتے ہیں جب باپ کبھی بھی بچے کو پکڑتا ہے وہ اسکول نہیں گیا یا ہوم ورک نہیں کیا یا نماز نہیں پڑھی جب بھی باپ اٹھتا ہے تو ماں سامنے دیوار جہاں اس کی اس کے خلاف ایکشن لینا ہے وہاں ایکشن لینا پڑے اور وہ ایکشن اس کی محبت میں لیا جا رہا ہے دشمنی نہیں ہے باپ اپنے بچوں کا دشمن نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے گاڑی ایک راڈ سے بندی ہوتی ہے تائی راڈ اس کو کہتے ہیں جمپ آ جائے اونچی جگہ آ جائے نیچی جگہ آ جائے پھسلن آ جائے اب اگر ہر ٹائر کو چھوڑ دیا جائے کہ اس کا رخ اگر جمپ کھا کے ادھر ہو گیا تو وہ ادھر گاڑی کو گھسیٹ لے یا ادھر ہو گیا تو ادھر گھسیٹ لے تو گاڑی تو ٹکر مارے گی نہیں کیا کام کرتا ہے وہ تحکم پیدا کرتا ہے کہ جمپ ہے یا کڈڈا ہے یا اونچ ہے یا نیچ ہے جانا سیدھا وہ والا ٹائر ادھر کھینچتا ہے یہ والا ادھر کھینچتا ہے اب دیکھا ڈرائیونگ کے دوران بھی سڑک سیدھی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن ڈرائیور کو ہاتھ ملانا پڑتا ساتھ ساتھ کے ہلانا پڑتا. اگر اس کو پکڑ کے سیدھا بیٹھ بھی جائے تو بھی گاڑی مار دے گا وہ آہستہ آستہ اس کو ٹرن کرتا رہتا ہے یہ تحکم ہے یہ تائی راڈ ہے مرد گھر کا تائی راڈ ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس تحکم کے تحت کرتا ہے جبکہ عورت جو فیصلہ کرے گی وہ محبت سے مغلوب ہو کے کرے گا اور اس کے دین کا نقش تو سب کو پتہ ہے روزے چھوٹ جاتے ہیں نمازیں چھوٹ جاتے ہیں معمولی چیز نہیں اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے اللہ کے نظام میں یہ بھی اس کی ضرورت ہے اس کا قصور نہیں ہے یہ ضرورت ہے اس نظام کی لیکن بھارت چھوڑ تو جاتے ہیں اس لیے اس کو امام نہیں بنایا گیا ہفتہ چھٹی کر جاؤ جی دس دن چھٹی کر جاؤ امام صاحب آ کے آج کل چھٹی ہے عورت کو اس لیے مام نہیں بنایا گیا اس کا پردہ رہ جائے وہ بے پردہ نہ ہو معاشرے کے سامنے کہا گیا گھر میں جو بچیاں ہیں اگر نماز کی ضرورت نہ بھی ہو تو انہیں کم از کم باپ کے سامنے وضو کر کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے بھجتی جیور میں کیا لکھا مولانا اشرف علی خان کے ساتھ لا رائے لکھتے ہیں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو باپ کے سامنے بے پردہ نہیں ہوتی وہ اور دوسرا اس کی نماز کی عادت قائم رہتی ہے ورنہ دس دن پندرہ دن ہفتہ آدمی ٹائم پہ اٹھے نہ تو پھر اس کے بعد کسلان آ جاتا ہے بندے بچہ ایک دن اسکول نہ جائے تو پندرہ دن کا فرق پڑ جاتا ہے اس کی مینٹلٹی پہ پھر دل کرتا یار لگ لے دن پھر ماسٹر صاحب مریض ہو جائیں پھر تو انہیں بڑا بخار ہی ہو جائے دو مہینے چھٹی ہو جائے جب وہ ہفتہ نہیں پڑے گی تو سستی آ جائے ایک تو سستی کا علاج ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم وضو کرے باپ اور بھائیوں کے سامنے پردہ بھی رہے اس کا عادت بھی نماز کی قائم ہے ابھی کو بچی اٹھی نہیں پتہ چل جاتا ہے بھائی دیر از سم تھنگ رانگ یہ ماں کی تربیت کون کرے گا یہ بات کون سمجھائے تو عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی فیلڈ میں اب باہر مرد کی سختی جو کما کے لاتا ہے وہ باہر ایڈمنسٹریٹر ہے وہ فورمین ہے اسے مزدوروں سے کام کروانا ہے بعض دفعہ کسی کو نوکری سے فنش بھی کرنا پڑ جاتا ہے اس کے خلاف ایکشن بھی لینا پڑ جاتا ہے اگر وہ ماں کی طرح سوچے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب اس کا کیا بنے والا تو پھر تو سارے ہی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے نا کمپنی میں دفتر میں کہ صاحب بڑا رحم میں دل ہے چلو نہ بھی دو دن جاؤ تو کوئی بات نہیں ہے، کام نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں ہے، سارا وہ سختی اس کی ضرورت ہے فیصلہ ڈسپلن کو سامنے راب کے کرنا ہے کسی کے بچے گن کے نہیں کرنا اور وہی سختی گھر میں اس کی ڈسکوالیفکیشن بچوں کے معاملے میں محبت کی ضرورت ہے وہاں فارمین بن کے نہیں گھر چلایا جا سکتا فارمین گھر سے باہر گھر میں ہو تو فرمایا والے آفو دیکھو تم معاف کر دیا کرواف اور وسفحو در گزر کرو ہمارے اس کا تگمہ کیا جاتا ہے صفحہ ہوتا ہے کہ جو پیج آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اس کی دوسری سائیڈ پیج اوور آپ لکھتے ہیں وہ جو دوسری سائیڈ ہے اسی ورک کا حصہ ہے نظر نہیں آ رہا وسفا دیکھا اندےکھا کر بعض دفعہ فوری ایکشن فائدے کی بجائے نقصان دیتا تم نے بچے کے گھر کر دیکھ لی سگریٹ پی رہا اس کی نظر باپ پہ نہیں پڑی باپ کی نظر پڑ گئی باپ نے دیکھ لیا بیٹے کی نظر بھی باپ پہ پاڑ گی اس نے سگریٹ کو یا تو چھپا لیا ہاتھ کے اندر یا اس نے فورن پھینک کے جو ہے وہ پاؤں کے نیچے دبا دیا اس کو اس نے کوشش یہ کی کہ بھائی باپ کو نظر نہ آئے اور باپ کو بھی یہی دکھانا چاہیے کہ اسے نظر کوئی نہیں آئے تاکہ کے اس کی بھی عزت رہے یہ ایک ہجاب ہوتا ہے ایک دفعہ اٹھ جائے تو پھر نہیں پھر نہیں ڈالا جا سکتا یہ صرف ایک دفعہ کا ہجاب ہوتا ہے وہ اٹھ گیا دونوں ایکسپوز ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے تو بات ختم ہو جائے گی تم نے دیکھ بھی لیا تو تم یوں ظاہر کرو اس وقت کہ تم نے کوئی نہیں دیکھا اب گھر میں بات چل رہی ہے کہ فلاں کا بچہ سگریٹ پیتا ہے اگر میرا بچہ سگریٹ پیے میں ٹانگے نہ توڑ دوں میں گھر سے نکال دوں اس کو میں الٹا لٹکا دوں اس کو اب بچے کو پتا چلو شکرا میرے باپ نے دیکھا نہیں ڈر برقرار ہے کہ دوسروں کا وہ میرے باپ کو دوسرے بچوں پر اتنا غصہ آ رہا ہے پینے والوں پر اگر اسے پتہ چل کہ میں پی رہا ہوں تو میرا کیا اچھا کرے گا یہ عزت رہ گئی آپ کی بھی رہ گئی ورنہ کیا کر لیتے دیکھ لیے آپ اسے پکڑ بھی لیتے کیا کر لیتے کوئی پھانسی پہ لٹکا سکتے ہیں اپنی عزت بھی رہنے دیں اس کی عزت بھی رہنے دیں ایک حد ہے وہ ہمارے یہاں ایک مثال دیتے ہیں کہ جی آپ کھلائیں ان کو سونے کا لکما اور نظر شیر کی نظر سے دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ببلی مارتے رہیں شیر کی نظر یہ ہوتی ہے کہ اس نے بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑا ہوا ہوتا ہے اور یوں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی نہیں دیکھ رہا بچے جو مرضی کریں لیکن اس کی ایک ایسی نظر ہوتی ہے کہ بچے کو یہ پتا چلتا ہے کہ دیکھ بھی کوئی نہیں اور آپ بھی کیمرہ بھی نہیں چیک کر سکتا کہ شیر اپنے بچوں کو دیکھ لیکن جہاں بھی خطرہ اس کے بچوں کو ہوتا دم دھمک کے اٹھتا ہے اور جا کے اور کو ہٹا دیتا وہاں وہ ایک کچھتی سی نظر ایسے ڈالتا رہتا دیکھتا رہتا ہے ایسے کر کے لیکن بچے اس نے اپنی نظر میں رکھے ہوئے یہ ہے شیر کی نظر بچے کی چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑنا مت شروع کر دو اسے باغی کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم عوام کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو ان کو فاسک کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ تم چھوٹے چھوٹے کیسز میرے پاس مت لے کے آیا کرو آپس میں تم لوگ اس کو نپٹا لیا کرو اور اگر کسی سے گنا ہو جاتا ہے تو میرے پاس آ کے اقرار مت کیا کرو جب اقرار کرو گے تو مجھے تمہارے اوپر نافذ کرنا پڑ جائے گا تم اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے وہ جو دروازہ کھلا ہے تم اس کی ستاری سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے ایک صاحب نے اپنی بچی کی شکایت کی تو آپ نے ان پر کا سخت الفاظ استعمال کیا تو اپنی بچی کا تم نے پردہ کیوں نہیں رکھا کیسے باپ ہو تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر پکڑیں گے تو خراب کر دیں بچے برباد ہو جائیں گے آمنے سامنے آ جائیں گے آپ اور یہ سیچویشن اللہ تعالیٰ گھر میں پیدا نہیں کرنا چاہتا اس نے کہا منزواج حکمہ اولاد حکمہ ادب اللہ کم فائدہ خبردار رہ جس طرح شیر نظر رکھتا ہے آپ لیکن گھر کو کار میں خانہ جنگی مت شروع کر دو والے در درگزر کرو دیکھا دیکھا کر دو عام طور پہ ہمارے ہوتا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تنقید بھی جو کی جاتی ہے اس کے پیچھے بھی بڑے گہرے کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے موٹیوز جو ہوتے ہیں ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی محرومی اور احساس محرومی اور ایسا احساس کم کمتری اس تنقید کے پیچھے بول رہا ہوتا چونکہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے لہذا دولت بڑی خراب چیز ہے اور خدا اور دولت اکٹھے نہیں رہ سکتے ہم خدا خائی اور ہم دنیا دوں این خیالس تو محالس او جنوں عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالی نے اسی دولت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اسی دولت کے ذریعے جنت میں نہیں گئے دولت کا استعمال برا ہے دولت اٹ بری نہیں ہے لیکن چونکہ میرے پاس نہیں ہے میں نے مدرسوں میں مانگ کے کھا کے پڑا ہے لہٰذا تم لوگ کیوں کھاؤ تمہیں بھی مانگ کے کھانا چاہیے کیونکہ مجھے امریکہ کا ویزا نہیں مل رہا لہٰذا تم لوگ بھی امریکہ مت جاؤ موٹو کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی نہ کوئی احساس ہوتا ہے اب بعض دفعہ ہم بچوں کے پیچھے لٹھ لے کے اس لیے پڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا بچپن کھو گیا ہوتا ہے ہمیں کسی نے کھیلنے نہیں دیا ہم سے کام کرواتے رہے زمیندارے کا یا کسی فیکٹری میں یا کوئی اور جو کام ہے وہ ہم سے بچپن میں لیتے رہے ہمیں کھیلنے نہیں دیا لہذا جب ہم بچے کو کھیلنے سے ٹوکتے ہیں تو ہمارا اپنا احساس ہے معرومی اس کے پیچھے بول رہا تھا اور میرا بچپن اس طرح کھانا خراب گزرا ہے تو شہزادہ ہم جب ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا ہم تو سوکھی روٹی کھاتے تھے اور تم نخرے کر ڈب روٹی نہیں کھا رہے تھے ہمارا ٹائم اپنا ٹائم گزر گیا ان کا اپنا بچپن ہے مقدر مقدر کی بات پتہ نہیں ان کے بچوں کا ہم جیسا ہو جائے گا تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوراً جب بچے کو دیکھا تو فوراً کہا جی ہم اسکول سے آتے تھے تو یہ اتنا کام کیا کرتے تھے اور صبح اٹھتے تھے تو رات کی روٹی چائے کے ساتھ کھا کے جاتے تھے تم لوگ کا تو پراٹھے کے بغیر کھانا نہیں انہیں پتہ نا نہ پراٹھا مل رہا ہے مانگ رہے ہیں جب نہیں ہوگا تو نہیں مانگیں گے لیکن اس وقت جو ہے اس کو تو انجوائے کرنے دو نا ان کو تو عام طور پر ہمارا اپنا بچپن چونکہ ساسے محرومی میں گزرا ہوتا ہے لہذا وہ اپنے بچے کے پیچھے ہم لٹ لے کے پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے ٹورنمنٹ جہی نہیں دیکھنے دیا بھئی. تم کیوں دیکھو ہمیں تو کسی نے فٹ بال نہیں کھیلنے دیا پتہ چل گئے ہمیں تو کسی نے فٹ بال نہیں کھیلنے دیا آپ کیوں کھیل رہے ہیں حالات کے ساتھ بچے جو آج کے بچے پیدا ہیں وہ آج کے ماحول میں پیدا ہوئے پچھلا ماحول ان پہ چسپا نہیں کیا جا بہت ساری چیزیں ہیں ہم اپنے اوپر بھی زندگی, زندگی کے جس دور سے ہم گزرے ہیں آج اگر ہم پلٹ کے اسی میں جانا چاہیں تو ناممکن ہو گیا ہمارے لیے ورنہ ہمیں جو پردیش میں نکال کے چیز لائی ہے وہ روٹی نہیں لے کے آئی اگر ہم پلٹ کے واپس چلے جائیں اور اسی اچار اور چٹنی اور لسی پہ راضی ہو جائیں اپنے گھر میں مرچیں لگائیں اپنے گھر میں ہم پالک لگائیں اپنے گھر میں دھنیا لگائیں اپنی مرغیاں رکھ لیں گھر کا گوشت ہو جائے گھر کے انڈے ہو جائے گائے بھینس ہو گھر کا دودھ ہو جائے تو پاکستان ہمیں کوئی لاتے نہیں مارتا ہم نے اپنا چونکہ ٹارگیٹ بنایا وہ جو ہمیں ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے بڑا سا بیڈ روم اس کے اوپر جناب وہ چھلنے والا گدا اور پھر سرانے پڑے ہوئے وہ نائٹ بلب عجیب عجیب رنگوں کے اور پھر وہ اوپر سے اترتی ہوئی گول چکر کاٹتی ہوئی سیڑیاں ہمیں انہوں نے امریکہ پہنچایا اب ہم کہتے ہیں امریکہ والے مارتے ہیں تم بھارتی تو گھر واپس آ نا گھر ہے نا تمہارا نیٹیو کنٹری ہے نا یہاں تو میں کوئی نہیں مارے گا سلوٹ ماریں گے سارے امریکہ سے پلٹ کے آیا ہے برطانیہ سے پلٹ کے یہاں وہ کال سے بےچارے سکھوں کو بھی ہماری خاطر پٹائی ہو رہی ہے صبح بی بی سی انٹرویو دے رہا تھا کہ سکھ بھی ڈر کے گھر بیٹھ گئے انہوں نے بطیر ان کو سمجھایا کہ آپا سکھ آپ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی مت ہوا ہے مارو اب ان کو بھی پٹائی ہو رہی ہے عورتوں کے بھرکے اتارے جا رہے ہیں جمعہ کینسل کر دیا گیا امریکہ کے اندر یہ جمعہ سسپینڈ آپ نہیں پڑیں گے اس لیے کہ حملے ہو رہے ہیں ہمارے سینٹرز پر اتنا تعصب ہے آپ کے خلاف یار ہم بھی تو لاشیں روز اٹھاتے ہی رہتے ہیں فلسطینیوں کی ہیں عراقیوں کی ہیں اور پھر ہمارا ہی جگرہ ہے اسکاٹ پہن کے پھرتی ہو ہماری فٹ پاتھوں پر اس کا مطلب ہے مسلمان برائڈ مائنڈیڈ ہے نا اپنی لاشیں تم بم مارتے ہو دو ہزار پاؤنڈ کا لکھتے ہو دس از رمضان یہ رمضان کا توحفہ ہے پھر بھی ہمارے سامنے پھر تو ہم گڈ مارننگ تمہیں کرتے ہیں ہمارا اس کا مطلب ہے دل بڑا ہے نا تمہیں تو اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ سامنا ہوا ہے وہ ایک سائکلوجیکل ڈاکٹر تھے ان سے انٹرویو لے رہے تھے صبح کہ یہ کیا وجہ ہے یہ اتنا ہسٹیریا کیوں وہ کہتے ہیں جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے سیکیور قوم سمجھتے تھے وہ بھرم ٹوٹ گیا یہ شرمندہ ہے بات نقصان کی کوئی نہیں ہے چار سو ملین کی بلڈنگز ان کے آگے کوئی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ چودھری کی دھوتی اتر گئی ہے سارے زمانے کی حفاظت کرتے تھے میزائل ڈیفینس سسٹم بنا رہے تھے ساٹھ ارب خرچ کر چکے تھے سو ارب ابھی تازہ تازہ ایشو کیا تھا اور تمہیں ایک چنٹی مار گئی ہے وہ شرمندگی سے ان کا وہ احساس ہے بہرحال بات دور سے دور نکل گئی ہے اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی اپنی اپنے اپنے مقام پر مرد کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہی پوٹینشیل رکھا ہے عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں, داری ہیں اس کے اندر وہ پوٹینشیل رکھا ہے جب عورت اپنے فیلڈ سے باہر نکلے گی خراب وہ عواطف جو اللہ نے وہ محبت جو اللہ نے عورت میں رکھی تھی اپنے بچوں کے لیے وہ باہر سیلس مین ہے نا سپر مارکیٹ میں بیٹھ وہاں سنس کے باتیں کر رہی ہے وہ سارا وہیں خرچ کر کے آتی کسی دفتر میں سیکٹری ہے وہ سارا وہاں خرچ کر کے آ جاتی اور جب واپس آتی ہے تو فیڈ اپ ہوتی ہے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے بچوں کوئی ذرا سا اعتراض تو کرے اب یہ ساری محبت اس لیے رکھی تھی کہ اس کے اوپر اس کے ذہن کے اوپر عورت کا ذہن زیادہ ٹینشن برداشت نہیں کر سکتا یہ فورن ڈپریشن کا شکار ہو جاتی اس لیے اس کو باہر کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ کے کہا کہ گھر کے اندر ہر وقت تازہ دم رہو اور بچوں کو پیار دو اور جب شور واپس پلٹ کے آئے تو اسے گھر کے اندر سکون ملے لے تس کو یہ اس لیے بنائی تھی کہ باہر سے اگر یہ فیڈ اپ ہو کے پلٹ کے آئے تو گھر میں یہ سکون محسوس کرے آپ کو پتا ہے کہ کمپریسر کو بھی ٹھنڈا کرنے والا پنکھا نہ ہو تو وہ بھی ہیٹ اپ ہو جاتا اب مرد آتا ہے اس کی بھی ڈیوٹی اتنے گھنٹے عورت کی بھی ڈیوٹی اتنے گھنٹے ہیں. اب وہ واپس آتا ہے عورت چاہتی ہے اس کے جوتے کوئی اتارے شور چاہتا میری جرابیں کوئی تھکی ہوئی تو وہ بھی ہے نا کام تو وہ بھی کر کے آئیے کیوں اتارے تیرے جوتے وہ محبت کے دو بولوں کو ترستا ہے اور وہ گول بار خرچ ہو گئے سارے اپنی اپنی فیلڈ ہے یورپ کی مجبوری ہے عورت کو باہر نکالنا اس لیے کہ عورت کی کفالت وہاں باپ نہیں کرتا وہ دیکھتا رہتا جو ہوتی ہے اس کو کہتا کوئی جاب ملا یا نہیں ملا ڈھونڈتی ہو یا نہیں ڈونڈتی جاب ڈھونڈو یہاں تو باپ کفالت کرتا ہے بچی کی پھر کیوں کام کرے با شر کفالت کرتا ہے وہاں تو رواج کوئی نہیں ہے جو ان کی ضرورت ہے ان کا نظام ہے ان کا ایک ماحول بن گیا ہے ان کی خرابیوں کا نتیجہ ہے وہ ہم اس کو فیشن کے طور پر لاہور بنا رہے ہیں کیوں میں جب اسلام عورت کو ایک مقام دیتا ہے اس کے سیکورٹی دیتا ہے اس کو انشور کرتا ہے جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھتا ہے مرد کو کہتا ہے کہ اگر عدل نہیں کرو گے تو قیامت کے دن فالج زیادہ اٹھو گے اور مرد کو کہتا ہے کہ اس کے منہ میں لکما دینا بھی تیرا صدقہ ہے پھر پتہ نہیں اور کون سا مقام چاہیے جس کے لیے تحریک چلائی جاتی ہے مزدور بناؤ اسلام کے آنے سے پہلے عورت مزدور تھی اب پھر تحریک چلی ہے جہلیت اللہ اور جہلیت السانیہ یہ جہلیت ہے وہ جو جہلیت اللہ قرآن نے کہا سورہ احزاب میں وہ پری اسلام جو ایرا تھا جسے اب ڈارک ایجز کہتے ہیں وہ ظلمات کا دور دور جہلیت وہ جہلیت اللہ کا وہ انپڑھ جائے آج کل پڑھے لکھے جائل یہ جہلیت استھانیہ ہے کہ عورت کو بٹن بنانے پہ لگا دو گلے بنانے پہ لگا دو گھڑیاں اور موٹر سائیکلیں بنانے پہ لگا دو انسان نہ بنائے اور پروردگار نے اس پہ اتنا اعتماد کیا ہے کہ اپنی سب سے سینسٹو جو اس کی کریشن ہے سب سے بہترین تخلیق ہے سب سے اعلی تخلیق ہے وہ اس کے سپرد کی ہے میرا خلیفہ بنا دو اعز اسلام نے دیا ہے یہ یورپ دے رہا ہے یورپ تو اس کو مزدور بنا رہا ہے اس سے بٹن بنوا رہا ہے اللہ کہتا میرا خلیفہ بنا دو کس نے اعتماد کیا اس کو کس نے اعزاز دیا اسے? اللہ تو یہ دن اپنی جگہ کام کرے رات اپنی جگہ کام کرے مرد اپنی جگہ کام کرے عورت اپنی جگہ کام کرے اپنی اپنی فیلز کے اندر کام کریں اور ایک دوسرے سے ٹکراؤ پیدا نہ کریں وہ جو ایک پالیسی تھی کہ مل آنر کو مزدور سے ٹکرا دو اور کرایے دار کو مالک مکان سے ٹکرا دو نتیجہ کیا نکلا بربادی اسی طریقے سے عورت کو بڑکا کے سہارا ہونے کو ہے اس کا مطلب پہلے اندھیرا ہے اس کی سہار کرو اور گھر سے باہر کر دو کماؤ اور کھاؤ تو یہ ایک چال ہے یہ ایک سازش ہے مسلمان عورت کے خلاف اللہ تعالی ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو شعور ادا کرے کہ وہ اس سے واقف ہوں اور اللہ تعالی نے انہیں جو اعزاز دیا ہے اس کا شکر ادا کریں وہ آخر ادا شمد